بسم اللہ و رحمۃ ورحمۃ الرحمد اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامان سب سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک اور اس وا 10 دس اشریہ میں ہیں اشریہ کا درس نمبر چوبیس ہے آج کے جو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 ہاں یہ چار لفظ جو ہے جملے یا مل مل کے صدر اس میں جو ہے چنن ان پہ چار پانچ چند نکات ہیں ان کی مختصر تو جدید اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ جو تعلق ربط تھے اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ ہم نے شفقت کے دعا میں تذکرہ ہے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 عطقتقا ہاں جی اور قبیح کے معنی کیا ہے یامن ستر من یامن اصر و وسطر القبی قبیح, قبیح کے معنیٰ بورا بدشکل اقدار بد زبان وقوف قبو یا قباحتاً بورا اور بد شکل ہونا ایک لغت میں یہ سارے معنی کے ہاں جی اور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 ہاں اور کتنی آتے عالم و صدور جو تم ہمارے آزاد سے صادر ہو گئے صرف وہ جانتا ہے نہیں جو تمہارے دل کی باتیں وہ بھی جانتا ہے کتنی جگہوں برائے آیا علیم الماء دل کی باتوں کو جانتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ما کما کم خن بندہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو میں تم اپنے اعمال کو جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمایہ عالم خائے نہ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 اے ما اسمی یامن اے وموسلہ اے وہ ذات اے ہستی لا یو آ خز یو آ سے باو مبالہ سے آ خزہ یو آ خز و مآ ہاں جی اور شیغا اس کے معنی جو ہے اور اس کا اہم باب سیغا واحد مذکر غائب اض بالمزار معروف منفی ہے تو آخ اس کے سلاسی مجت آ خزاں جی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 نہیں فرماتی تم میں کیا کیا بول کہ اسی وقت پکڑ کے اس کو عذاب میں گرفتار کرے اس کو سخت سے سخت عذاب دے دے دنیا میں اس کو لوگوں کے لیے باعث عورتناک نشان عبرت کا نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے ایسا نہیں فرماتا ہے محلت دے دیتا ہے یہ مہربان اللہ ہے تو یا من لا یو آخل جریرتی گرمی یہ لفظ جو ہے دا صحیح ہے اگرچہ ہمارے دعوت کے نصوں میں جو ہے جزیرہ لکھا ہے